معلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ خالقی أرا قائد عالم صلى الله عليه وآله وسلم علي دي بارقه شريف دين دل عاجزانا واتبانا درود شريف دين دلانا شكرا لنا في مسکینوں کی مسکی فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ ہر شرف اتنے سے اپنی رحمت دی دائمی پر اہل جا تصف فرماوے اور ہدایت استقامت عزیزہ نے گرامی آج دس بائے پر عنوان رمضان کے روزوں کا سمرہ انتہائی یعنی اللہ آل آل مولا یعنی آل مولا آنی نے رمضان دے روزے دی دا جو سمرا بیان فرمایا ہے قرآن مجید دے او جناب دے سامنے بیان, بیان, بیان اور یہ ونڈ ہو جانی بند کر کے بعد خانے پیندے بھی روزے دار حیران ہو گئے یہ کھانا پیندے روزے دار نکل نکلا روٹی وہ دو چار میرے لگے انہوں نے بابا الحمد للہ میں آخیا بابا جی عجیب روز ہے بھائی کھان پی بھی لے آؤزے حالانکہ روزے بندہ کھا پی نہیں فرمایا پترو میں کسی مومن دا دل نہیں دکھا توجہ توجہ میں کسی مومن دا دل نہیں دکھا میں حرام نہیں کان میں اپنی نگاہر محرم سے نہیں رب اور ہر حکم پیروی اور میں داری کرنیا ن میں اپنے میلے ٹکر باغ اپنے میلے ٹکر با نہیں لگ سکتا وہ کرنا میں روزے دار فرمایا روزے دار روزے دار ٹکر پانی چڈ کے بھی روزہ نہیں کئی کھا کے بھی روزے دار آ جزا روزے نہ لبے تو روزہ جدو جزا نہیں لبی تو روزہ کی تو ویسے آخری جمت نو ہے رمضان شریف نے تیاریاں نصیب ایک غلط فہمی کا اجالا کرتا جا لوگ جلودا جہ الگ ہکام کوئی وکر احکام سونے نے ایسی کوئی گل نہیں جی باقی لوگ یہ بھی سمجھتے الوداع ہی نہیں ہوتا یہ بہت سو سو خطبہ ہاں اس بزرگ مہینے دی فرقت لیکن دے اندر دے اندر، جمے جی Lakin… شریف کے احکام اس جمے نے جہی ہاں اے ضرور جمعہ شریف دی جڑی فضیلت ہے اور اہمیت اہمیت ضرور قرآن تھی ہے حدیث لیکن نہیں باقی جمعے دی طرح ایک جمع المبارک دو رکاطاں پڑھ لو ساری عمر دیا کتابیں جہاں آ جان گیا اے بالکل جھوٹ ہے پکا جھوٹ جو نماز چڈیے اون درا پ اون un, un, un un, un, un, un... الگ الگ کلا رضی اللہ تعالی عنہ آپی نے سہابار نے جمے نم آخ جمے نما کیوں آخری وجہ تسلی نام چمع کیوں رکھا گیا میرے آپ کا عمل دار سنگلہ لے ان فی تو ابی کا آدم و والبعثات وفيها البقشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام زوقنا الآن سبحان الله میرے آکے ارامدار نے فرمایا اس واسطے اس واسطے کہ اسی دل دل تھے باپ آدم دا خمیر بنایا گیا نڈے باپ آدمایا گیا قبروں کو اچھایا جائے گا اسی دن قیامت قائم ہوئے گی اور اسی دن حساب فرمایا اس فرمایا سن لو مولا سونے نے اس دن ایسی جڑی رکھیے سلا سلاد سات ساد لہو نے نے مولا, مولا سونے دع اندر اندر مولا مولا مولا مولا جی کی جت نہیں فرما رکھی بھی بندہ دعا کرے ناج نہیں ناجائز دعا ہو نہیں فہاشی بدماشی پدکاری مکاری ہر جی دعا, دعا کرے, کرے بھی کرے سونے لبی نے دعا گڑی کہڑی او وقت کدو ہے دو رواج آئی ایک رواج اب آیا ہوئے جدو خطیب بیٹھ ت جدو خطیب جیبر بیٹھ دے بین تو لے کے دے تک ایک قبولیت دی گھڑی ہے اور دوسری روایت اندر آ جے اس گھڑی کو اثر تو لے کے مغرب تک تلاش کرو یعنی اثر کے مغرب درمیان قربان جا बार गा जारी भी फरमा दे मौला रग नहीं फरमा कबूल फरमा میرے آگاہ نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہر دن تدی ہر دن تفدل ہر دن تفدل دنوں کے فضی لت مولا نے جمے فرمائی سی تم آخیا گیا دن کا سردار آخیا گیا دلو جان تسلیم کرنے ہوں لیکن کوئی آخ جما تلوا دے بخر وکرے آم نے یا اس جمے نمے کی فریلا بیان ہونی چاہیے جمے جناب والی الگ <سؤال> تاکہ لوگ یہ واجب سنت نہ سمجھ بین یہ واجب سنت نہیں ہے رمضان شریف لے جان سے روا ضرور آخری جمع سانگام دنگام دکھ لے اگا اس مہینے جمعہ نہیں آ سو جدائی دا پیغام, پیغام جی سنا اور جدا مومن جڑا عاشق کے رمضان ج ہو رہنڈ جدا ہو رہے ہیں وہ تکلیف ضرور آ وے احکام اوہی نے جہے باقی چومیا سے آدمی ایک غلط فہمی کا ارالا کی نالک میں روایت فرمایا کتب لا مولا سونا فرما لو روے تے فرد کیتے گئے جی پہلے فرد کیتے گئے بڑی روز فرض اس واسطے فرد کیتے گئے پردگاری پرہیزگاری سونے نے روزے تھے تارے لے روزے تارے لے تا کہ تم کی بن جاؤ تقویٰ مل جاوے پرہیزگاری مل جاوے دسنا پہ گا تکواخم کی پتا تکوا شہر سمجھ لے کھان پی شہ لیکن میں تکوا کینوں آخوا کیخت گاری تکوے کافرا ہے لکھا کاموش لگا دی کتاب اے تخوا تو وقت بنے بک یون تکوا بنیا مانا آنا آرنا ڈرنا اور خوف رکھنا رب سونے دی عظمت اور وہ اپنے آپ ماتوات دور رکھنا جہے رب نے منع فرمائے اللہ خدا یعنی أو دیح أو دیح دی بجاوری کرنا آو اور آداب تچا لو آخیا جا مولا سونے مل جاوے پرہیزگاری مل جاوے صاف پتہ لگ جائے کہ مولا نے روزہ تا ہی فرض فرمایا کہ بندہ متقی بن جائے دل صاف ہو جاوے اور بندہ اپنے آپ آپ رب رسول <سؤال> دی منا کرتا چیزاں اپنے دے احکام دی بجا کرے کرے ہر او دے حکم دی تکمیل کرے اور غفلت اور سستی دا شکار نہ ہووا کا تاہی رکھیا گیا وہ خدا دیا بندریا مقام روزہ رکھ کے بھی ربدار نہیں دل صاف ہو رولا کوئی رولا نہیں تیرا رولا کوئی روا نہیں یا توہا پھر مخروق واسطے رکھ یا کسی ہوا رکھے جی روزا تیرا رو لے खौफ जरूर आएगा तेरे दिल के अंदर हसी हसे गिराही नी जरूर आवेगी और रमलाम कुमाल तू अपने आपू रब की ताबेदारी के अंदर भी मसरूस رمضان گزرے رمضان گزرے فصلی نمازی گئے فصلی بٹے گئے شب برات سبے قدر کے سارے کٹھے ہو جان پہلے شرے بچ بڑے نمازی کئی پھر جومے والے بھی آ رمضان بھی لیا اسی واسطے او آدھی سنائی سی نبی سونے نے لمبر شریف کے قدم فرمایا دکھوایا وجہ میرے سونے نبی جائے جبریل نے دعا کی نبی سونے نے فرمایا آخش کا ماننا اے ہوئی ہے کہ رمضان پایا بھی ہے اور اجے بھی خدا نہیں آئے فرمائی لو بنا رات سباد روا رکھا ویخنے ہوتا پچی می لینا روز اپنے چھاتی مارک کیا یار کوئی سفید ہو نہیں اے پتھر ورگا دل کوئی نرم بھی ہویا یا نہیں ہو پاسے بھی لگنا چاہتا ہے یا نہیں یہ شرم غیرت بھی آئی ہے کہ نہیں یہ کوئی ررم ہوا یا نہیں ہوئے خدا دیا بندہ دل دا کوئی راج نہیں تیرا روا روا نہیں کیونکہ قرآن فرما اصل روے لے پرہدگار بن جاؤ تو پرہیدگاری در اپنے دل کی کیفیت اور حالت میں کہ میرے دل, دل کوئی خوف آیا یا نہیں رب سونے منا کرتا چینا میرا دل میرا جسم بچتا یا نہیں چرچ روزے کی قبولی امید شریف بغیر بے ساریا برابر رہی خدا ایک بار نہیں لکھ بار بھی ت कर पानी तू रोक ले रोजे दी रोगे रोगे कोई परवाने की बजा उ और हर दम तैयार रहा हर दम तैयार रहा जावा खुदा दिया बद रोद तूमी فیر رو دا، فرمائی جی تو بعد بھی دل نہیں پھر تسبی نہیں جی تسبی فرنی تو دل بھی توجہ تا میرا پیر باہ فرم پیر باہو فرموند فرمایا دل نا تھیا کی پھڑ کے کیا yeah. yeah. yeah. نام چلے بڑ کے چاک بنا کوئی تو جم دے جاگ بنا God, God, God, God. God. God. سوہان لو یہ دل نہیں پا دیا دل نہیں پھر آر سمجھ لے محروم رہ گیا کوئی شہ نہیں کچی محروم رہ گیا وے خالی ناریا گیا <تصفح> تے خدا دیا بندے دی قبول ہو گیا خدا دی قسم کر کے آنا قرآن نے جو فرمایا مل جاوے روزہ بندہ رو دا رب داطر دی رکھے دی قسم کر کے آنا مومن دے دل دی حالت کر دی روزا ج نہیں تبدیل خدا دیا بندیا اصل اصل بندہ رب سونے دے احکام والے پاسے احکام تین مستفا آلے پاسے بندہ متوجہ عبادت روایت پاسے لگ پو چل پے دوسرا کچھ لیکیا اس واسطے نے جہیا بندے سابت قدم رکھ دیا بندہ وہٹ جانا پاک روا رکھ کے لٹڑی تاڑ جر ڈراؤ پھر جسا میرے ترو جاو. جاو. اور خدا قربان الاسلام امام کدالی سرکار نے کروائی نقل فرمائی ہے صلی اللہ اللہ من کمایا کما کالا سلا تو میرے آقا انامدار نے فرمایا رب سونے, دے رب سونے دے خوف تو آوے، آوے، در کے خوف تمبتا کمبے میرے آخا نے فرمائی وہ چڑھتے جی درخت نلا چڑ دے رب سونے تو بندہ ڈر جائے اور رب دا خوف کھا جائے میرے آقا نے فرمایا دے گنا ایویں چڑتے جی درخت نو ہلا درخت کے پتھر چڑھ رب سونے ڈر جاؤ ڈرو پرہیز جاؤ اور میرے حکم بجاوری واسطے تیار ہو جاؤ اور ممنوع آد ت تو جو ہےس میں آنکھے بھائی اس دوائی اس دوائی کا ہڈیا مضبوی اپنی مضبوط بندہ دوائی کھا گے اگلے آلو گوڈے گیٹے جانے رہے فرمائی دو گلانچ دو نے یا دوائی احتیاط نہیں جس دوائی دے اندر پرہیز نہ دوائی حکیم دی قابلیت رو خاکچ ملا چھڑ چھوڑا ہے تر رلا مرا کے کچورما بنایا تگلے ہل بھی جانا رہا توجہ لیے آ جا روزہ رکھ کے اگلے ہل بھی جانا رہے رب سونے دی حکمت چ کوئی شک نہیں حکیم ہو شک ہے کوئی شک نہیں ہوں دوسری گل پھر آپ دوائی صحیح کھادی نہیں جی کھدیے تو من پرےت نہیں توجہ لیجیے فرمائی اگلے جیسے مدد سبہ لو خدا دیا مل حدر حدرتے ایسے بنایا بلکہ مولا کے کچھ فرشتے ایسے فرشتے ایسے جدو مولا نے انہوں بنایا مولا نے بنے نے برابر سجدے جی پی برابر سجدے جی پی وہاں سجدے چر چار چار چار چار مولا فرمان فرمایا ما او فرشتے, او فرشتے اپنے رب تو ڈردے یخا فون رب ہوں فرشدیا اپنے رب تو ڈردی شاید کرتے تو ہٹ دینا جیڑی مخلوق سرا پال وہ رب جب تو ڈرے اور رب دی پکڑ تو ڈرے اور رب دب دہر تو رب تو ڈرے اور انسان نہ ڈرے آدھا انسان ایک میں جنوب رب سونے دا خوف ہی نہیں ہے قربان جا مولا سونے نے فرمایا میں مل تو جب <الْمَأْوَى> چنی دنیا نو اپنا سارا کچھ سمجھ بیٹھا دنیا نو اپنا سارا کچھ بیٹھا رب محلہ فرما ٹکانا جہن جہن جہن فائنل چاہیے اور جا رب تر آئے اپنے رب تر اپنے نفس رب سونے کی منع کرتا روک خیال مولا فرما او سمگر گیا مولا سونا فرمند فلے تکش ان سکش لوگ خَافُو <خَافُون> <تصفيق> لوگا میرے سدھرو یعنی میری پکڑ سدرتے رہو میرے آداب سدھرتے رہو حساب کتاب تو میری طاقت کر کے میرے فضل ت میرے فضل نو تلاش کرو میری رحمت نو تلاش کرو جدو جی میرے رو گے میں رحم کرتا رہے اج دا بھی ڈر پولیس والے دا بھی ڈر فوج دا بھی ڈر رہے बिस्तौल भी, खान भी, भी, भी, भी, भी डर खान साहब का भी डर रे चौधरी साहब का भी डर रे जट साहब पर हया नहीं शर्म नहीं तो रसूल नहीं, नहीं, दी नहीं। खुदा दे बंद मौला फरमाते मेरे रच लोग डर توجو ری فرمائی خدا دی قسم کر گیا بندر رب سونے آکڑے اپنی مخلوق عمران خان ورگیاں سبحان اللہ مولا سونے نے فرمایا پھر آکھ وا اتر رولا تھوڑے پوتا ہی رکھا کہ ساموں تک متقی بن جاؤ تقوی جائے پرہیت گاری آ جے چی جگا جے قربان جاو مام کسی دمے ایک نوجوان سی ایک نوجوان کسی عورت محبت ہو گئی تو سی عورت محبت ہو گئی محبت کافلا قافلہ پیا سفر او عورت کافلے باہر چلی گئی سفر چلی گئی نوجوان اکی جدھر مجنو بھی جی نوجوان بھی ٹر پیا راستے جنگل جنگل جنگل گئی نوجوان نے موقع عورت اور کول گئے اورت نکلے ویگ سارے کافلے آپ پچھو کوئی جاگتا نہیں نوجوان نے سارے کافلے دا چکر بڑی خوشی آجی. آجی. آجی. بین آج کا رب کی خیالی خیالی سو تو جاگدال اورت کی ہو گیا کافلے والے واخل ہو گئے کوے والے سو دے میرا رب کے جاگ دین کی ہو گیا وے رب تین ویفریا بس نوجوان سی ہاں ہاں ہا ہا ہا ہا ہا دیا غیرت خوف नौजवान ने जो रब सुनिया नौजवान जो रब सुनिया भावे काफले आले सुते हो जागते हो हर हाल अंदर तैनू भी मैनु रब सोने दे جدو گل کی نوجوان نوجوان مر آر کسے بزرگ نے خواب ویخ آن خواب ویخی رب نے تیرے بڑا پاپی سڑی گناگار ساری عمر نفرت گزاری ہے نہ فرمانی چ گزاری ایک بارہ رب دوفریا سارا ٹرن د رب سونے نے ساری زندگی دے کے منا فرمایا ایک واری ڈرن نال ایک بار رب دے رب رب سونے تو ڈرن نال ساری زندگی دے قربان ان المتقین فی مقام دوسرے مقام للمتقین نزدیک آخرت صرف آخرت لرمائی قربان جاؤ میرے آکا امام صلی اللہ علی صاحب ن جو خوف خدا دا سبق پڑا حضرت فروکے آدم سرکار آپ دے بارے ہوندے آپ دے چہرے شریف دے, آنسو آنسو آنسو دے نشان بن گئے سن سن سن سہا بہا گے جتے آسو وگتے سنے اوے سیاہ نشان بن گئے سن امیر کو جنو جنت بشارت سونے نبی نے پھر بھی ایڈا کسو نشان بن گئے لے. امدار نے لا, يالجلارا لا يالجلارا من, بقى من خشیت اللہ حتا حتا فل فل قربان جاو میرے آکا نامدار نے فرمایا جہل نہیں جا جہل نہیں داخل ہو جی نکل جا داپس فلا چنی آئی جڑا رب ہے رب چرد ہے تکوا ایسی شا بے تکوا پرہداری اللہ دوف تا بندہ جان جہنم دولت اور تین بی گلو مرد بنے دی قربان جا ہوتے حضرت محمد بن ابو اللہ تعالیٰ آل آل نے. نے. نے. آل فرمایا میمو ایک, ایک خاطم دی لوڑ پی گئی ہے ایک کنیز دی لوڑ پی گئی خاطم دی لوڑ پی ہے اس وقت دی. بازار چکد سن سن سن باندیا باندیا سن سن سن سن سن ادر سیدنا محمد بن نبو فرب سر آردار میں بدار گیا کیا اپنے کوئی کنیل لے آئی باندی لے آ جیڑی رمضان شریف پکو کھلوتی سی ایک باندی کھلوتی سی یہ موہ پیلا سی ہونٹ سکے سن، چمڑا سک سوک کے تیلا بڑی پی آپ بھی اللہ دلی حالت وے حالت وے فرمو لگتی کوئی رب بن کیوں اللہ دالا فکیر ارفان پتا لگ جی تیا سب فرمو تیا سب فرمو نے فرمایا او اندر آپ کھیا وہ یا دی ہوٹ سکھے ریہائ ہوٹ سکھے ریہیاں تان ندی ات ہویلے پیلے پیلے میلے کمرے دستے آ فرما لگتی گ رپی بن آرس آئے آپ نے باندھی خرید لی خرید لی خرید کے واپس آئے جب گھر آئے فرما رہے رمدانا بھائی وہ بدار لے کے جانے سن سان بھی بہت بدار پڑا باندیا ہوں سن انہوں نے پردے دیا کام اور سن سال میرے سامان لے کے آرتن لے کے آئیے رمضان شریف بی سونے تجربہ میں آپ نے جدو یہ گل سنی ہے نہ فرما نے بھائی بندی کوئی لگتی ہے پہنچ فرمایا پھر جیمت نہیں گئی برتن خرید کے واپس آئے لے رمضان شریف گزرتا رہا خدمت کر دی رہیے رمدان روزے رکھ کے چوڑے ہو جانے میں روزے سارے رکھے تھرا پڑے تینو کی پتا رب نے قبول بھی فرمائی لگ اور یہ مومن کشان ہے وَهُم کہیں سکے وہ قبول نہ <نا> <متحدث> <ہو سکتا متحدث> قبول نہ <نا> فرمائے <متحدث> کیوں؟ کیوں؟ بارگاہ عظیم <متحدث> ہے اور اس کی بارگاہ کے مقابلے میں میں, میں نے کچھ نہیں کیا, <متحدث> کیا <متحدث> وہ کر کے پھر کرا ہے <متحدث> <درتا متحدث> پھر خوف رکھتا <متحدث> توجہ سارا رمضان گزر گیا فرموندے جدو آخری رات آئیے نا آخری رات آئیے آقا تیری خدمت میرے دے جی کدی اجت میں اپنے حقیقی مولا نو رازی کر لو جے کدی اجت دیں میں راضی کر لو آیا بیبی جا اج رات تیر تیری بی بیبی مسلے کے گئی ہے بی بی نفل شروع کی پہلی رقاب سورت باقرا پڑ دوسری رکعت دے اندر سورت آل عمران بھی پڑ سورت دی گئی سورت دی گئی نفل دی گئی تے نفل نفل کتارے سورتیم آیت پڑھی پڑی یا تجرعه ولا يكاد يصيغه الموت سبحان الله ملک وما هو ومن عذاب خليص اے دے وچ ہے جدوئی ہر پاسوں جدو یہ آئی بی دی زبان بی چیخ فرما نے ایسی ادیم دی سارا عبادت کر کر کے فضل ہوئے پھر سب کچھ اداب کی آئیت آئیے پڑھ کے دنیا ہی چور گئی اث دعا کریے رب سونے دی سانو یاد آئے تو ہی نہیں آخ رونا نہیں آنا دور کی گل تو روزہ رکھ دے دے دے کے بھی روزہ رکھ کے بھی صدقہ دل نہیں کر دا. روا رکھ کے بھی اپنے مسلمان دل دشمنی ہے روز ہے فصل ہے جہی فصل بارش دے اثر نو قبول نہ کرے او کی فصل ہے توجہ نہیں جے فرمائی ہوئے جا دل کی ہے دل روزے اثر نو قبول نہ کرے وہ روزہ کی ہے اپنا اثر چھوڑ کے رجا تو شرم نہ شرم نہ آرو دار رکھ کے مہینہ ٹپا کے پور تائنو بھی, بھی اپنی دشمنیاں نبھا حالانکہ مولا مولا فرما وسل خو شریت پاسے کا رمدان گزرے کی رو دے رکھے ہوتا کی قسم کر گیا نا تو پر کت ساج فرمایا پیر باہر پیرو فرماؤں فرمایا اللہ پڑھے او بڑا فیص ہو I'm درد دا دوست مزہ اے چور مرے اے رب تو ڈرے جو آئے آو ہی رمضان شریف مکد ہے آسا موڑا اپنی پٹڑی پٹڑی نماز بھی گئی جماعت بھی گئی رو بھی گئے اتکاف بھی گئے, بھی گئے, اتقاف بھی بھی گئے, گئے, گئے ساری ہر گئی موڑ آشک ٹی وی دے مرد حکیم نے حکیم بھی کامل ہے، او دوائی بھی کام لے نہیں جے نال صحیح نال ت بیمار دل کا بھی علاج ہو جانا سی بمار نفس کا بھی علاج ہو جانا دعا کرتا فرما hudikui kade ho waga la mele asayar کا در دے ہاتھ ڈو جو رکھے سو رہی اس نے چھوال اس نے ندی جانی بک اس نے دے چھو نسمت والے کوئی دوروں آبک بھروے بے کوئی دوروں آبک بروے دے کوئی نڑے کسرے منوے دے جا بل مدنی دار اوتے ارش دلوے دے جا بل اے لو سی مرا سفر ہز نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے دے تری